محسن صدق اللہ علیہ وسلم آج کے درس کا آغاز سورت الماعیدہ کی آیت نمبر تیرہ سے کیا جا رہا ہے گزشتہ درس کے آخر میں یعنی آیت نمبر بارہ میں آپ سن چکے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پانچ وعدے لیے تھے ایک یہ کہ تم نماز قائم کرو گے دوسرا یہ کہ تم زکوٰۃ دو گے تیسرا یہ کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے چوتھا یہ کہ تم میرے رسولوں کی مدد کرو گے اور پانچواں یہ کہ تم اللہ کو قرض حسن دو گے یہ پانچ وعدے لیے تھے اور گزشتہ درس میں ان کی وضاحت ہو چکی لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد ان وعدوں کو نبھایا نہیں توڑ دیا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ نے وعدہ تو لیا تھا ان کے بارہ نوقابا سے ان کے بارہ لیڈروں سے ان کے بارہ رہنماؤں سے لیکن ان کے رہنماؤں کا وعدہ کرنا ایسا تھا گویا کہ خود ان کا وعدہ کرنا تو اگر اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے تو یہ گویا کہ پوری امت کی طرف سے وعدہ ہے اسی طریقے سے اگر نبی کے زمانے کے لوگوں نے وعدہ کیا تو یہ بعد میں آنے والے امتیوں کی طرف سے بھی وعدہ ہو گیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اللہ سے وعدے کیے اور پھر صحابہ کرام کو اللہ نے خطاب کر کے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے ان سے وعدے لیے تو جو صحابہ سے وعدہ لیے اور جو اللہ کے نبی سے وعدے لیے وہ پوری امت سے وعدے لیے اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کلمے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ کیا اور جو اللہ سے احکام لیے اور اللہ نے جو آیات ان پر نازل کی ہم بھی ان کی اتباع کریں گے تو عہد شکنی کی بنی اسرائیل نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے نماز قائم کرتے انہوں نے نماز کا انکار کر دیا زکوٰۃ دیتے زکوٰۃ میں طویلیں کرنی شروع کر دیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے کچھ خرچ نہ کرنا پڑے اللہ کے رسولوں کی مدد تو کیا کرتے اللہ کے رسولوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اللہ کے رسولوں کو ستانا شروع کر دیا تو جتنے وعدے اللہ سے کیے تھے ان سب کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو سزا کیا دی گئی فرمایا کہ لعنناہم ہم نے ان پر لانت کی لانت کا معنی کیا ہے رحمت سے دوری رحمت سے محرومی کسی کو دتکار دینا مردود کر دینا راندہ درگاہ بنا دینا اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا یہ ہے لانت اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ کسی پر لانت نہ کرو اور لانت کرنے والوں کو وہ عیدیں سنائی ہیں اللہ کے نبی نے میری بہنیں اور بیٹیاں سن لیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے में जाने میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے لانت کرتی ہیں بدوائیں دیتی ہیں بعض اوقات اولاد کو بد دعا دے دیتی ہیں شوہر کو بد دعا دے دیتی ہیں اپنوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں تیرا ستیہ ناش ہو تو تباہ ہو جائے تیرے پر لانت ہو تو غصے میں آ کر ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں تو اللہ کے نبی نے اس پر برعید بیان فرمائی ہے ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک صاحب نے اونٹ پر لانت کر دی کافلا جا رہا تھا آپ بھی تھے ہمارے آقا تھے اس قافلے کے اندر اونٹوں کا قافلہ تھا ایک صاحب نے اونٹ پر لانت کر دی تو آپ نے غالباً سزا کے طور پر فرمایا فرمایا کہ اب یہ اونٹ ہمارے قافلے کے ساتھ نہیں چل سکتا اس کو الگ لے جاؤ تم نے اس پر لانت کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالباً آپ نے سزا کے طور پر ان صاحب کو یہ فرمایا کہ اب تم اس اونٹ سے محروم ہو گئے اس کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے کہ تم نے اس پر لانت کی ہے تو لانت نہیں کرنی چاہیے کسی مسلمان پر لانت نہیں کرنی چاہیے کسی متعین شخص پر لانت نہیں کرنی چاہیے تیرے اوپر لانت ہو یوں نہیں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں ڈاکٹروں پر لانت ہو قاتلوں پر لانت ہو لیکن متعین طور پر کسی کی طرف اشارہ کر کے اور کسی کا نام لے کر لانت نہیں کرنی چاہیے یہ بڑی سخت بد دعا ہے تو فرما کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لانت کی قرآن کریم میں جو لانت کا ذکر ہے تو بائبل کے اندر بھی کفرت سے لانت کا ذکر ہے بہت سی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے بائبل کی آیات سے کہ ان پر اللہ نے واقعی لانت کی تھی گویا کہ بائبل قرآن کے اس مضمون کی تصدیق کرتی ہے ایسا نہیں کہ اس قرآن کے اندر صرف یہ مضمون آیا ہو کہ اللہ نے یہودیوں پر لانت کی تھی خود بائبل کے اندر بھی ایسی بیسیوں آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں پر اللہ نے لانت کی آج بھی بائبل کے اندر ایسی آیات موجود ہیں صرف ایک آیت کریمہ سن لیں سوریت کتاب اس میں ہے جو کوئی اس شریعت کی سب باتوں پر قائم نہ رہے کہ ان پر عمل کرے اس پر لانت سب جماعت کہے آمین یہ یہ آیت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کہو آمین یعنی یہ تورات کی آیت ہے کہ سب جماعت کو اس پر کہنا چاہیے آمین اس طرح کی متعدد آیات ہیں تورات اور انجیل کے اندر جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے اللہ نے لانت کی جس پر اللہ کی لانت ہو جائے اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور دل سے خوف خدا اور خشیت اور نرمی یہ نکل جاتی ہے یہ بھی بائبل کے اندر ہے بائبل کی کتابیں حزکیل کے اندر ہے کہ سارے اسرائیلی بے حیائی کی پشانی رکھتے ہیں اور سنگ دل ہیں سخت دل ہے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ویسے تو صوفیہ والی اصطلاح استعمال فرمائی فرمایا کہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے اور قبض کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں یہ, یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے ایک ہے حکیموں اور ڈاکٹروں کی اصطلاح کہ میدے کی قبض ہو جاتی ہے یہ الگ چیز ہے اور ایک ہے دل میں قبض کی کیفیت دل سخت ہو جائے دل پر کسی چیز کا اثر نہ ہو تو فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر قبض کی کیفیت ساری ہو جاتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کی سختی کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ فَبِ مَنَقْ فَبِ مَنَقْ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے لناہ ہم نے ان پر لانت کی وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَوْسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں مَا ذُرِبَ عبد بِعُقُوبَةٍ أَعْزَمَ مِن قَسْوَةِ قَلْف کسی بندے کو اللہ نے دل کی تفاوت اور دل کی سختی سے بڑا عذاب نہیں دیا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے ہدایت کو قبول نہ کرے اس کے اندر خوف نہ رہے اس کے اندر خشیت نہ رہے قرآن سنے متاثر نہ ہو حدیث سنے متاثر نہ ہو ایکسیڈنٹ دیکھے متاثر نہ ہو جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے متاثر نہ ہو بھوکوں ننگوں کو دیکھے متاثر نہ ہو گریبوں بے بیواؤں یتیموں کو دیکھے متاثر نہ ہو جلسی تڑپتی لاشوں کو دیکھے متاثر نہ ہو تو یہ اللہ کا عذاب ہے جس قوم کا جس فرد کا دل سخت ہو جائے وہ جان لے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہے تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سزا اللہ جو بندے کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ ماں غزیب اللہ قومی اللہ کلو اللہ جس قوم پر اپنا غضب نازل کرتا ہے تو ان کے دلوں سے رحمت اور نرمی نکال لیتا ہے دل کے اندر جو کساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے اس کے مختلف اسباب ہیں گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے دل پر کالے نقطے لگتے جائیں یہاں تک کہ دل کالا ہو جائے دل سخت ہو جائے گا ان اسباب میں سے ایک سبب فضول باتیں بھی ہیں فضول باتوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے ہر وقت بولتے رہنا بولتے رہنا غیبت چغلی بہتان جھوٹ جو کچھ دین میں آیا بس بولتا جا رہا ہے یعنی بعض لوگ خاموشی کو عیب ہیں لوگ کیا کہیں گے چپ بیٹھے ہوئے ہو تو بس بولتے رہیں جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکسر الکلام بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو ان کثرت الکلام وزیر ذکر اللہ قلب اس لیے کہ اللہ کے کلام کے علاوہ دوسری باتوں کا زیادہ کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور آخر میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے القلبل کاسی انسانوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت تو اللہ کو نرم دل بہت پسند ہے کیونکہ اللہ پاک رحمان ہے رحیم ہے خود بہت نرمی کرنے والے تو اللہ پاک ایسے ہی بندوں کو پسند فرماتے ہیں جن کے دل نرم ہو اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ میرا دل کچھ سخت ہو رہا ہے یہ محسوس ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے بعض وقت بیماری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا بیماری کو پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی نہیں چلے کہ میں بیمار ہوں یہ محسوس ہونا کہ آج دل میں وہ رشقت نہیں ہے وہ لطافت نہیں ہے وہ خشیت نہیں ہے وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے آنکھوں میں وہ نمی نہیں ہے جو ہوتی تھی آج کیا ہو گیا یہ محسوس ہو جانا یہ بھی اللہ باقی کی بہت بڑی نعمت ہے تو عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ دل کے اندر کچھ سختی محسوس ہوتی ہے اس کا علاج ارشاد فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کسی مسکین کو بھوکے کو کھلاؤ اور کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دیں گے تو بھائی یہ دل کی سختی کا علاج اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ جو دل کو زنگ لگ جانے کی بات آتی ہے حدیث میں تو وہ بھی یہی ہے دل سخت ہو گیا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے دنگ لگ جاتا ہے ڈبلو پوچھا ما ڈاٹ دست قرآن ڈاٹ اللہ اے اللہ کے نبی اگر دلوں کو زنگ لگ جائے دل سخت ہو جائے تو کیا علاج ہے فرمایا کہ کسرت الکر المت متلاوت القرآن دو علاج ہیں موت کو کسرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو قرآن کریم کی تلاوت کرو تو دل کا زنگ دور ہو جائے گا دل کی سختی دور ہو جائے گی میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے ہر دن قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور بلند آواز سے تلاوت کیا کریں گھر میں تو عورت بھی بلند آواز سے تلاوت کر سکتی ہے اونچی آواز رکھ کر تلاوت کر سکتی ہے تو اس طریقے سے تلاوت کی جائے کہ بچے بھی سنیں اور اونچی آواز سے ذرا تلاوت کی جائے تو خیالات سے اور وساوت سے اور اشکالات سے انسان بچا رہتا ہے دوسرا اونچی آواز سے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آواز کو بنا سنوار کر تلاوت کی جیسی ہے ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی قاری ابد الباستی بن جائے اور ہر ایک قاری عبد السمدی بن جائے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اللہ نے جو ہمیں آواز دی ہے اس کو بنا سنوار کر قرآن کو پڑھا جائے اور سب سے بہترین تلاوت وہ ہے ترتیل ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا نا مرتیل قرآن ترتیلا قرآن کو پڑھو ترتیل سے بعض علما نے کہا ترتیل سے پڑھنا کیا ہے ترتیل سے پڑھنا یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو دل کے اندر اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہو یہ ہے ترتیل سے پڑھنا ایسا نہیں کہ الٹی سیدھی آوازیں نکال کر بعض لوگ تو اللہ معافر میں قرآن کو بھی گانوں کی طرز پر ناتوں کو بھی گانوں کی طرز پر میری قوم کے دل دماغ پر موسیقی رقص و سرود گانا بجانا ایسا چھا گیا کہ اب قرآن کو بھی گانے کے تعدے کرتے ہیں ناتوں کو بھی گانے کے تادے کرتے ہیں گانے کی طرز اور گانے کی آوازیں اور اللہ اللہ کو بھی میوزک کے انداز میں دارہ ایسا ظلم نہ کرے ایسا ظلم نہ کریں دلوں کے اندر جو میوزک کی ایک گندی خواہش اور طلب طلب ہے اس طلب کو اس پیاس کو قرآن سے بجانے کی کوشش نہ کرے ناتے رسول سے اس طلب کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی ارض یہ کر تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ضرور کیا کریں کچھ نہ کچھ وقت تلاوت کے لیے ضرور نکالے تو اللہ فرماتے ابھی منقمہ عہد سیکھنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہم نے سخت کر دی اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے اس لیے کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا یہ بات سن لیجیے پرانے کریم میں جگہ جگہ آتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو اے اللہ جب تو نے دلوں پر مہر لگا دی جب تو نے کانوں میں ڈاٹ رکھ دیے اور جب تو نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے پھر وہ اگر حق کو دیکھتے نہیں حق کو سنتے نہیں حق کو سمجھتے نہیں تو ان کا کیا قصور ہے یہ اشکال ہوتا ہے قصور کیا ہے جب ت نے خود مہر لگا دی تو یاد رکھیے اللہ پاک اپنی طرف جو نسبت کرتے ہیں ہم نے ہم نے لانت کر دی ہم نے دلوں کو سخت کر دیا اور ہم نے پردے ڈال دیے تو یہ اس لیے کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا اللہ کے متعین کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوا اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو قوم گناہ کرتی چلی جائے کرتی چلی جائے کرتی چلی جائے مڑ کر نہ دیکھے اور توبہ نہ کرے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اور جس سے گناہ ہو جائے توبہ کر لے اللہ اس کے دل پر مہر نہیں لگاتا معذ اللہ اللہ ظالم نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے کہ بندہ نیک بننا چاہتا اور اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے نہیں بننے دوں گا نیک اللہ سے پسار رہے یا عباد ال أنفسهم لا اللہ ان سین لا تکنط مرحمۃ اللہ او میرے بندو ایمان لانے والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے بچا لو بچا لو اللہ کہہ رہا ہے تو بھائی اللہ ظلم نہیں کرتے کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے اس لیے اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں ہم نے لانت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا جو ہر رسون الکلیما وہ کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں کلام کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں یہ عہد شکنی والی جو قوم ہے یہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتی بلکہ معاہدے کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں تحریف بھی کرتی ہے معاہدے کی خلاف ورزی اور پھر معاہدے کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں تحریف بھی کرتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو کلمے کی مخالفت کر رہے ہیں جو کلمے کے اندر وعدہ کیا اس کی مخالفت کر رہے ہیں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن مخالفت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیں اپنی خواہشات کو قرآن کے مطابق نہ ڈھالیں بلکہ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیں ایسے لوگ ہیں جیسے کہا کسی نے اس قدر ہوئے بے توفیق فقیحان حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے کہ اپنے آپ کو تو نہیں بدلتے تھے تورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے تھے اس میں تحریف کرتے تھے تورات کے اندر لفظی تحریف بھی کی انہوں نے اور مانوی تحریف بھی کی لفظی تحریف کیا ہے کہ بعض باتیں جو اللہ کا کلام نہیں تھیں اپنی طرف سے شامل کر دی الفاظ کے الفاظ جملے کے جملے آیات کی آیات صورتیں کی صورتیں اپنی طرف سے شامل کر دی بائبل کے اندر وہ کہا یہ بھی اللہ کا کلام ہے یہ تو لفظی تحریف ہے اور بانوی تحریف کیا ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق آیات کی تفتیر بیان کرتے تھے اور مطلب بیان کرتے تھے قرآن کریم میں لفظی تحریف تو نہیں ہو سکتی الحمد للہ انا نہ ہنو و ذکر ان لہو لحافظون اللہ نے اس کلام کو حفاظت کے لیے کاغذ کا قلم کا پرس کا کتاب کا محتاج نہیں بنایا اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایمان والوں کے سینوں کو منتخب فرما لیا تو اس میں لسی تحریف تو ہو ہی نہیں سکتی ہر زمانے کے اندر جب سے نازل ہوا قرآن اس کے ہزاروں لاکھوں حافظ رہے ہر زمانے کے اندر الحمدللہ آج بھی ہیں اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک موج ہے کہ اپنی مادری زبان کا کتاب جب یاد کرنا مشکل لیکن عربی زبان کی اتنی بڑی کتاب کا یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا الحمدللہ ہم نے چھ سال کے بچے کو حافظ دیکھا چھ سال کی بچی کو حافظہ دیکھا ستر سال کے بوڑھے کو الحمد میں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتے ہوئے دیکھا اللہ نے جذبہ پیدا کر دیا اس نے کر لیا لوگ کہتے ہیں ستر سال کی عمر میں عقلی کام نہیں کرتی کہتے ہیں سات سات ستر سال کی عمر میں عقل پتر بستر ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے لیکن ستر سال کے بوڑھے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا تو اس کتاب کے اندر نقی تحریف تو نہیں ہو سکتی البتہ مانمی تحریف بعض بگڑے ہوئے مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تورات اور انجیل کے اندر تو دونوں قسم کی تو تحریف ہوئی لفظی تحریف بھی اور مانوی تحریف بھی اور یاد رکھیں یہ خصوصیت کہ آج پوری دنیا میں وہ تورات کہیں بھی موجود نہیں جو حضرت موسی علیہ اسلام پر نازل ہوئی کہیں بھی نہیں ایک ہی نسخہ تھا تورات کا بنی اسرائیل کے اپنے اعتراف کے مطابق اور وہ نسخہ اس وقت دائیا ہو گیا جب بائبل والوں نے بابل والوں نے بابلیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو وہ نسخہ بھی انہوں نے جلا دیا اس کے بعد بنی اسرائیل کے پاس فوراط کا کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہیں بچا پھر کئی سو سال کے بعد فوراط کو لکھا گیا آپ اندازہ کیجیے کہ اتنے سو سال بعد فوراط لکھی گئی کہ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی قبر کہاں آج تک یہودی نہیں بتا سکتے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی قبر کہاں ہے الحمدللہ ہم نہ صرف اپنے آقا کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں آقا کے غلاموں کی قبروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں تو اتنے سو سال کے بعد لکھی گئی کہ بھول گئے تھے بہت ساری بنیادی باتیں بھول گئے تو اصل تورات آپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ آج دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں اصل انجیب جو حضرت عیسیٰ اسلام پر نازل ہوئی وہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں اور الحمد ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل امیم نے ہمارے آقا کے سینے پر نازل کیا تھا اور ہمارے آقا نے اپنے مبارک لبوں سے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ وہ کلام کو اس کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں روبی اور جس کی جس چیز کے ذریعے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے ان کو کس چیز کی یاد دہانی کی گئی تھی انہیں یاد دہانی کی گئی تھی کہ تم نے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان پر ایمان لانا ہے لیکن انہوں نے اس کو بھلا دیا بلانے کا کیا مطلب ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک یہ جو یاد کرا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ یہ وعدہ شکنی کی تھی نماز قائم کرنے کا وعدہ کیا نماز قائم نہیں کی زکات دینے کا وعدہ کیا زکات نہیں دی ایمان لانے کا وعدہ کیا ایمان نہیں لائے اللہ کے نبیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا مدد نہیں کی اللہ کو قرض حسن دینے کا وعدہ کیا قرض حسن نہیں دیا یہ اللہ کیوں سنا رہے ہیں کیوں سنا رہے ہیں محض ایک حکایت کے طور پر ایک کہانی کے طور پر یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم بھی میرے ان وحدوں کے خلاف کرو گے تو میں تمہارے دلوں کو بھی سخت کر دوں گا اور تم پر بھی لانت ناصل ہوگی مت سمجھیے کہ ہم چہیتے ہیں چہیتے ہم بچے رہیں گے یہودی گناہ کریں گے تو ان کو سزا ملے گی عیسائی گناہ کریں گے تو ان کو سلا ملے گی ہم تو چہیتے ہیں ہمیں سزا نہیں ملے گی یہ دھوکہ ان کو بھی ہوا تھا وہ کہتے ہیں ہم چہیتے ہیں ہم پیارے ہیں ہم لاڈلے ہیں اللہ کے ہمیں سزا نہیں مل سکتی تو کہیں ہم بھی اس دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں آگے فرمائے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند کہ وہ بچے رہیں گے فاف انہ بسپا آپ ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں کی کسی نہ کسی خیانت اور بد عہدی پر مطلع ہوتے رہیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ یہود ہمیشہ عہد شکنی کرتے رہے اور خیانت کرتے رہے اور بد عہدی کرتے رہے جب تک مدینہ میں تھے تب بھی خیانت کرتے تھے جب جزیرعرب میں چلے گئے تب بھی خیانت کرتے تھے حالانکہ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دی اور ان کو ظلم سے نجات دلائی لیکن جب یہودیوں کو طاقت ملی تو انہوں نے سب سے زیادہ ظلم جو کیا وہ مسلمانوں پر کیا اور مسلمانوں کے لیے وہ بے رحم ثابت ہوئے انیس سو پینتالیس کے اندر انیس سو اڑتالیس کے اندر پوری دنیا سے انہیں اکٹھا کر کے فلسطین میں آباد کیا گیا اور اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور پھر ان ظالموں نے فلسطین کے جو اصل باشندے تھے ان پر اس زمین کو تنگ کر دیا